بسم الله من الشيطان الرجيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجازون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امة يهدون بالحق يهدون بالحق وبه يعدلون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 وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <تصفيق> وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہی کے لیے ہے اسماء جمع اسم کی نام حسنا اچھے اچھے نام اللہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے فَدْعُوهُ بِهَا پس ان سے اللہ کو پکارو اللہ کے اچھے نام ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے جس قدر اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات ہیں اللہ تعالی کے اس کائنات میں مختلف طرح کے کام ہیں انعامات ہیں اسی قدر اللہ تعالی کے نام ہے اللہ تعالی کے نام کس قدر ہیں ان کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کچھ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کس قدر ہے اور اللہ تعالی کے نام کثرت سے ہونا زیادہ ہونا اچھے ہونا کس بات کی دلیل ہے اللہ کی عظمت کی اللہ کی کبریائی کی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے انام و افضال ہونے والے کی دلیل ہے ہم بندوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے بہت بڑے کارنامے ہوں بہت بڑی اس کی کوئی یعنی لوگوں کے لیے یا یعنی کہ لوگوں کے لیے مختلف طرح کی اس کی خدمات ہوں اس کی اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کے نام پھر ایک نہیں ہوتے اس کے ایک کے نام ہوتے ہیں یعنی نام بعض اوقات صفات ہوتی ہیں بعض اوقات اس کے نام ہی رکھ دی جاتے ہیں کہ فلاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں بعض علماء محدسین اور اس اسلام کے جو بڑے بڑے ہیرو اور یعنی کہ کمانڈر گزرے ہیں ان کے کس کس انداز سے مختلف طرح کے نام ہیں یعنی عمر فاروق عمر ان کا نام ہے فاروق ان کا لقب ہے اور اس طرح سے ان کے مختلف طرح کے نام رحمت اللہ <تصفح> <تصفح> بعد بڑے بڑے علماء اور محدثین کے آپ سیرت پڑھیں گے تو ان کی اصل نام سے کے ساتھ ساتھ آپ کو دسیوں طرح کے ان کے القاب آپ کو نظر آئیں گے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے محدسین کے علماء کی حدیث کے راوی جو ہیں ان کی مختصر طور پر سیرت بیان کی ہے تو بعض محدثین کے کئی کی ان کے نام بیان کیے ہیں کئی کی ان کی صفتے بیان کی ہیں جس طرح کہ عبداللہ ابارک رحمت اللہ علیہ ان کے جب ذکر کرتے ہیں تو سات یا آٹھ ان کی ایسی صفات ایسے ان کے نام ذکر کرتے ہیں کہ ایک نام ہی ان کے عدمت کے لیے کافی ہے امام فقیح مجاہد جواد محدث یعنی اس طرح سے کر کے اس کے نام مختلف طرح کے کہ جس میں سے ایک نام ہی کسی اس آدمی کے بڑا ہونے کے لیے کافی ہے تو اب یہ بندوں کا حال ہے انسانوں کی کیفیت ہے کہ اگر انسان مختلف طرح کی کارنامے ہو مختلف طرح کے اس کے کردار ہوں مختلف طرح کی اس کی چیزیں ہوں یعنی ایک آدمی ایک وقت میں عالم بھی ہے محدث بھی ہے تفسیر کا بھی عالم ہے جہاد کرنے والا بھی ہے بڑا سخی بھی ہے فرض کرو اس طرح کی مختلف طرح کی کیفیتیں تو لوگ پھر اس کو اس طرح کے مختلف طرح کے نام دیتے ہیں اب یہ بندوں کا اگر یہ حال ہے جو کہ مخلوق ہے کمزور ہیں اور یعنی کہ ہر لحاظ سے ان کے پاس یعنی کہ جو کچھ ملا ہوا ہے بہت کم ہے علم بھی ہے تو وہ بھی بہت ایک بہت یعنی کہ ناقص حد تک ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اس اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں تو چے جے, جے کے جہانوں کا رب رب العالمین کہ جو کہ پوری پوری کائنات کو بنانے والا چلانے والا اور اس کی وہ عدمتیں ہیں کہ جن کو ہم جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس اللہ کے کیا نام ہونے چاہیے اور کیسے نام ہونے چاہیے تو اسے مات اللہ تعالیٰ ولی اللہ اور اللہ کے نام ہیں اچھے اچھے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کسی نام کا ذکر کیا ہے یا کسی صحیح حدیث میں اللہ تعالی کے کسی نام کا ذکر آیا ہے تو اس پر ہمارا کیا یعنی ہمارے ہمارے اوپر کیا ایمان کیا واجب ہے اس کے اوپر کہ پہلی بات تو اس پر ایمان لانا اس نام پر ایمان لانا اس کے معنی کو سمجھنا اور اس کے اندر جو صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر صفات ہے اور اللہ کا نام ہے تو اور کے نام کے اندر صفت ہے کس چیز کی رحمت کی اس صفت پر ایمان لانا کہ رحمان جو ہے وہ رحمت کی صفت سے متصف ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت کرتا ہے اور یہ حقیقی صفت ہے <تصف> تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے یا صفات کے حوالے سے ایک مسلمان مومن پر جو فرد اور ضروری ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لائے ان ان کو حقیقی طور پر جانیں ان کے معنی کو جانے ان کا ذکر کرے ان کو بیان کرے ان سے دعائیں کرے جسے اللہ تعالیٰ ماتا فدروح بیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان ناموں کو لے ان کے وسیلے واسطے سے اللہ سے دعا کریں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے جب اللہ تعالی کے یہ نام ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے الرزاق ہے یا اررازق ہے دونوں نام آتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اررازق اور رزاق ہے تو جب یہ نام پڑھتے ہم اس نام پر ایمان لانا اس کے اندر جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی روزی دینے کی اس پر ہمارا ایمان ہو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور وہ تقاضا کیا ہے کہ روزی صرف پھر اسی اللہ سے اسی سے طلب کی جائے اسی ہٹ کر کسی اور سے روزی نہ منگی جائے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان کے حوالے سے آتی ہیں اور مزید یہ بھی کہ ان ناموں پر حقیقی معنوں میں ایمان لانا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے حقیقی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کے اندر حقیقی صفات ہیں جس طرح کے اللہ کے ذات کے لائق ہیں بغیر ان صفات کی تفصیلات میں جائے کہ وہ کیسے ہیں اور کس طرح سے ہیں تو اور مزید یہ کہ یہ نام کس قدر ہیں جن کے حد و حساب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم ان کے ان کو نہیں جانتے باقی جو صحیح بخاری اور مسلم کے صحیح حدیث میں آتا ہے انََََََََََََََََََََ اللہط صاطم وطسعين اسمن من احفاہد خل الجنا کہ اللہ تعالىٰ کے ننانوے نام ہے جس نے ان ناموں کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو اس میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے ننانوے نام ننانوے ہی بعض علماء کہتے ہیں کہ 99 کا یہ نمبر جو ہے ہنسا جو ہے عادت جو ہے یہ مقصود اور مراد نہیں ہے عربی میں جب کسی چیز کی قصد کو بیان کرنا ہو اس کے لیے پھر اس طرح کا نمبر اس طرح کا عدد بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے ایک تو اس کا یہ جواب دیا گیا دوسرا بعض علماء نے کہا ہے کہ اصل اس حدیث کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو 99 ناموں کا ذکر کرتا ہے اللہ کے ناموں میں سے جو ننانوے ناموں کا ذکر کرتا ہے ان کو یاد کرتا ہے تو یہ مراد ہے نہ کہ صرف ننانوے نام ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ رسوکم صلاح فرمایاد الحمن او, او حضر الفقال اللّہ من ابد ابن العبق ابن امتق نا اسی طب عدق ماضنفی حکمک عدالفی قواق اس القبی کلسمن ہُ الق سمئی طبی نفسق او انزل تہوفی کتابک او الم تحُو احدن خلقک اب استاثر طبی فی الم الغب اندک انتظار القرآن ربی قلبی ونور صدری وجل وضح بحم اللہ ابد فرحا اس حدیث میں کیا ہے اللہ کے ربی السلام آتے ہیں کہ جس آدمی کو بھی کو غم پریشانی آتی ہے اور وہ یہ دعا کہتا ہے کیا دعا ہے اللہ عبدک ابن آبدک ابنتک آخ تک یہ دعا تو اس دعا کے پڑھنے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر اس کو خوشی اور مسرت عطا کرتا ہے اس دعا میں جو قابل غور چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس الکبک السمن ہوں الک اللہ میں تجھے ہر تیرے اسم کے تیرے نام سے اس کے واسطے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں تو اسے ہر نام تیرے جو نام ہیں ان سے سب ان کے وسیلے واسطے سے سوال کرتا ہوں سمیت تبھی نفسک ہر وہ نام جو ت نے خود اپنا نام رکھا ہے او انزل تحو فی کتابک یا تو نے وہ اپنا نام کسی کتاب میں نازل کیا ہے تو انجیل زبور قرآن یا کسی اور کتاب میں اس نام کو نازل کیا ہے او الم من خلقک یا تو نے اپنے بندوں میں سے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے یا فرشتہ ہو یا انسان ہو یا جن ہو کسی بھی اللہ نے اپنے مخلوقات اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہو اب استاثرتا بھی علم لگ گئی بھی ان یا تو نے اس کا علم صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے کسی کو اس کا علم نہیں دیا یہ چار چیزیں ہیں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو کسی کتاب میں نازل کیا ہو اب کسی کتاب میں وہ نام نازل ہو گیا تو ہمیں پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو نام سکھایا ہو اور یہ بھی عموماً اگر کسی نبی رسول پر نازل ہوا ہے تو عام طور پر انبیاء اور رسول آگے اپنی امتوں کو بتاتے سکھاتے رہے ہیں. یا اللہ تعالی نے خود اپنا نام رکھا ہے یا چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں دیا اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علم سے بالتر ہے جس کا ہم کو علم نہیں ملا اللہ کے ایسے نام بھی اس کا, اس کا معنی یہ ہوا اللہ کے ایسے بھی نام ہیں کہ جس کا نام جس کا ذکر کسی قرآن و سنت نے کسی نبی رسول کی زبان پر یا کسی اللہ کے بندے کو اس کا علم نہیں ملا اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے پاس اس کا علم رکھا ہوا ہے تو جسے جس مراد کیا ہوئی معنیٰ کیا ملا کہ اللہ کے صرف ننانوے نام نہیں اللہ کے بہت سے نام ہیں تو جن ناموں سے اللہ نے ہمیں یہاں پر دعا کرنے کا حکم دیا ہے باقی بعض احادیث میں آپ دیکھیں گے ہمارے بعض جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں ان کے شروع میں اور آخر میں نام لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور عموماً یہ نام ترمدی کی ایک روایت سے لیے گئے ہیں کہ جس میں 99 ان ناموں کا ذکر آتا ہے لیکن یہ نام جو ہے رسول کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے ایک راوی نے بعض راویوں نے یعنی اپنے اجتہاس سے اپنی کوشش محنت سے دیکھا کہ قرآن میں حادیث میں اس اس طرح کے نام آتے اللہ تعالیٰ کے تو انہوں نے ان ناموں کو اس روایت میں جمع کر دیا افسر روایت جو ہے وہ شروع ہوتی کہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے یہ تو صحیح ہے لیکن اس کے بعد ان ناموں کی تفصیلات وہ کیا کیا نام ہے تو اس کی تفصیل کسی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حادیث ہیں یعنی کہ جو آپ کی طرف جن کی نسبت ہوتی ہے کوئی ایسی حدیث میں ثابت نہیں ہے <coughs> تو بعض اوقات کو کیا ہوتا ہے کہ حدیث کا کوئی راوی کسی چیز کی تفسیر اپنی طرف سے بیان کر دیتا ہے تو یہ بھی بعض راویوں نے اپنی طرف سے جو ہے ان ناموں کا اضافہ کر دیا اور یعنی کہ اپنی طرف سے اضافہ کرنے کا معنی کہ قرآن و سنت سے دیکھا کہ یہ نام ہو سکتے ہیں اور ان میں بعض وہ نام بھی ہیں جو حقیقت میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے وہ نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وہ نام نہیں ہے یعنی اللہ کے وہ نام نہیں ہونے چاہیے اور اسی لیے بعض علماء نے ان ناموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے اور نام یعنی ان کے ان میں یہ نام بھی ہیں اور ان میں سے کچھ ناموں کو یعنی ان کا ذکر نہیں کیا ان کے علاوہ باقی اور ناموں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو زیادہ قریب ہے قرآن و سنت کے تو اللہ کو کہنے کا مقصد یہاں پہ اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ کے ناموں میں سے جو ننانوے ناموں کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کا معنی احصا کے معنی ذکر کرنے سے مراد کیا ہے ان ناموں کو یاد کرنا ان ناموں کے معنی معلوم کرنا کہ ہم اگر پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے الرقیب ہے رقیب کے معنی نگبان ہے ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے اس کا معنی معلوم ہو اس کے اندر جو اللہ کی صفت ہے اس کا پتہ ہو کہ رقیب کا نام جو ہے رقیب کا نام اس نام میں کہ اللہ کی کیا صفت پائی جاتی ہے اس صفت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے کہ واقع اللہ تعالیٰ کو اگر رقیب اور نگبان اور نگران ہر چیز کی نگرانی کرنے والا اس بات کو سمجھا ہے اس بار پر ایمان لائے ہیں تو واقعی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھا جائے اس کا ڈر خوف دل میں ہو تو ان ناموں کو یاد کرنا ان کے معنی معلوم کرنا ان سے ان ناموں سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ نام کہنا اور اسی طرح ان ناموں سے اللہ تعالی سے دعا کرنا دعا کرتے ہوئے یہ نام لے کر اللہ سے دعا کرنا تو یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ من احسوا کہ جس نے ان ناموں کو ذکر کیا نہ کہ صرف خالی ان کو ناموں کو پڑھ کر جس طرح کے بعد لوگ کرتے ہیں کہ ان ناموں کے پڑھ کر تصویر پھیر دی اور کہا کہ میں نے اللہ کے ناموں کا ذکر کر دیا ہے یہ بات نہیں ہے معنی کسی کا علم نہ ہو کسی معنی کا پتہ نہ ہو اور تقاضے بھی اس کے پورے نہ کر رہا ہو اللہ تعالی کو ارراز کے اس کا نام تو لے رہا ہے لیکن روزی طلب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ سے ہٹ کر اور اسے مانگ رہا ہے تو اس کے تقاضوں کے خلاف چل رہا ہے تو کوئی شک نہیں کہ ایسے صرف خالی نام پڑھنے سے ان چیزوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ننانوے ناموں اللہ کے ناموں میں سے جو ننانوے ناموں کا ذکر کرتا ہے ان کو یاد کرتا ہے ان کے معنی معلوم کرتا ہے اور ان کے اندر جو صفات ہیں ان کو جانتا ہے ان پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ان ناموں سے دعا کرتا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں معفماتے ہیں داخل الجنہ کہ جس کے جنم داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف وعدہ ہے تو اللہ ماتح اللہ علماء کے اچھے اچھے نام ہیں فدر اوہو بھی ان ناموں سے اللہ کا ذکر کرو یہاں پر دعا سے دو معنی مراد ہے ایک تو دعا سے مراد اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت اور دعا جو ہے عبادت کے معنی میں قرآن کریم کے جو پر اللہ نے ذکر کیا ہے یا <تصح> <تصح> عبادت دعا کے معنی آت... میں آتی ہے یا دعا عبادت کے معنی میں آتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے معنی میں ان کا استعمال ہوتا ہے تو فدر اوہ بھی ہا ان ناموں سے اللہ کا ذکر کرو اللہ کے حمد و ثناء بیان کرو اللہ کی تعریف ہے اس کی عدمت بیان کرو یا پھر فدر اہو بھی ہا کہ ان ناموں کے واسطے وسیلے سے اللہ کو پکارو اللہ سے دعا کرو اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کے مختلف طرح کی دعائیں دیکھیے آپ تو اس میں دیکھیں گے آپ کہ آپ اللہ دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہیں یا ہئیو یا قیوم برہمتی کا فغیذ یا ہئیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ہئی اور قیوم دو ناموں کا ذکر کیا اور تیسری اللہ کے صفت کے بیان کیا برحمتی کا تیری رحمت،, تیر رحمت کے واسطے سے استغیث میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اصل جو لفظ ہے دعا کا وہ استغیث ہے اس سے پہلے کیا ہے اللہ کے ناموں اس کی صفات کا واسطہ ہے اور یہی چیز ہم جو سورت فاتحہ میں دیکھتے ہیں سورت فاتحہ میں اصل دعا کیا ہے عہدی رسرات المستقیم اس سے پہلے کیا ہے الحمد رب العالمین اللہ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں اللہ کا نام بیان ہو رہا ہے اللہ رب یہ اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم اللہ کے نام بیان ہو رہے ہیں مال کی اللہ کی صفات اور اللہ کے نام بیان ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ معنی ہے فلوحُبی بِهَا کہ اللہ کے ان ناموں سے اللہ کو پکارو اور ہم نے یعنی کہ عقیدے میں ذکر کیا تھا کہ وسیلہ کی جو جائز قسمیں ہیں بلکہ جو قرآن و سنت میں جس وسیلے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جائے اللہ کے اللہ کی صفات کو بہن کیا جائے یا آدمی اپنے نیک اعمال سے ان کے وسیلے سے اپنے نیک امال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے یا کوئی نیک متقی پرہیزگار شخص جو زندہ موجود ہو اس کی دعا کا وسیلہ بنایا جائے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے تو یہ وسیلے کی جو جائز قسمیں ہیں اس میں سب سے بڑی چیز اور سب سے افضل ترین چیز وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام تو فدر روح کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ میرے ناموں سے مجھ سے دعا کرو اور یہاں پر بازا کا فروغ کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میں خود حکم دیتا ہے کہ میرے ناموں سے مجھ کو پکاروں تو اس بات کا تقاضا کیا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ پھر ناممکن ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے جب اللہ تعالیٰ خود اس چیز ایک چیز کو پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ تم یہ چیز اس طرح سے کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو پھر اللہ کی طرف سے ایک وعدہ مل گیا ایک گارنٹی ضمانت حاصل ہوگی۔ تو اس کا معنیٰ کیا ہے کہ آدمی اگر اس طریقے سے چیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو وہ لازماً اس کی وہ چیز اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے <تصفح> تو اللہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھے نام ہونے کا معنی کہ ہر نام بذات خود اس کے الفاظ بھی اچھے ہیں اور اس کے معانی بھی اچھے ہیں اس لیے بعض اللہ نے وہ حدیث آپ کو ذکر کی ہے اس میں بعض اس طرح کے نام ہے کہ جن کے معانی ظاہراً جن کے معانی ظاہراً جو ہیں اس میں ایک یعنی کہ وہ پہلو ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کا ذکر کیا ہے لیکن نام کے طور پر نہیں بلکہ صفت کے طور پر تو اس لیے بعد علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نام ہے اور ناموں کے حوالے سے یہ بھی قید کُلیا ہے یہ بھی رول ہے کہ نام ہم وہی ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اپنی طرف سے ہم خود اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں بنا سکتے اللہ تعالی کی کوئی صفت ہے قرآن و سنت میں آئی ہے اس صفت سے اللہ تعالی کا کوئی نام نہیں بنا سکتے اللہ تعالی کی اگر کوئی صفت بیان ہوئی ہے لیکن وہ صرف صفت کے انداز سے نام کے طور پر نہیں تو ہم اس اللہ تعالی کی صفت سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالی کی اگر یہ صفت ہے تو اس کا یہ نام ہوگا ایسی چیز نہیں کر سکتے بلکہ نام اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ وسلام کی طرف سے بھی جو بیان ہوئے ہم انہی پر انہی کو لیں گے انہیں پر ایمان لائیں گے اور انی انی ناموں کے ساتھ چلیں گے اپنی طرف سے کوئی نام اللہ تعالی کے بنانا ایسی چیزیں جائز نہیں ہے اور چھوڑو ترک کر دو ان لوگوں کو نفی اسماعی جو اللہ کے ناموں میں یو الحدون الحاد کرتے ہیں الحاد کا لفظی معنی کیا ہے کسی <تصفح> چیز کا ٹیڑھا ہونا اس کا سیدھا نہ ہونا اسی لیے قبر میں قبر جب کھودتے ہیں اور قبر کے کھودنے کے بعد نیچے کیا بناتے ہیں لاہت بناتے ہیں نیچے لاہت بناتے ہیں جہاں پر میت کو لٹایا جاتا ہے اور قبر دو طرح کی ہوتی ہیں بعض اوقات قبر کو کھود کر سیدھا ہی اس میں درمیان میں گڑھا بنا دیا جاتا ہے جہاں پر میت کو لٹایا جاتا ہے اور بعض اوقات اگر مٹی یعنی کہ مضبوط ہو اچھی ہو جس طرح کی مدینہ مرورہ کی مٹی ہے تو اس میں قبر کو کھود کر پھر جو ہے وہ نیچے جا کر ایک طرف جو ہے وہ لاہت بنائی جاتی ہے جہاں پر میت کو لٹایا جاتا ہے اور یہی اصل سنت ہے ربی ایک مسئلہ اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے لیے لاہت بنانا لیکن یہ وہی پر ممکن ہے کہ جہاں پر مٹی مضبوط ہو چپکنے والی ہو کہ جہاں پر بربری مٹی ہو وہاں پر یہ چیز ممکن نہیں ہوتی کیونکہ لاہت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مٹی وہاں پر ٹھہری رہے اور گرے نا تو اس کو لاہت کیوں کہا گیا کیونکہ وہ اصل جو کی اوپر سے کھدائی تھی اس سے ہٹ کر ایک طرف یعنی اس سے وہ ہٹ کر اس کو بنایا گیا اسی اس کو لحد کہا گیا ہے تو لحد کا لفظی مانا کسی چیز کا ٹیڑا ہونا کسی چیز کا اپنے اصل سے ہٹ جانا تو اللہ مات واد اور چھوڑ دو ترک کر دو چھوڑنے کا معنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں ان کو ان, کے س... ان سے بحث باسے نہ کرو ان کو بتا دو سمجھا دو جو حق حقیقت ہے لیکن ان کے ان کی باتوں میں نہ ہو ان کی باتوں میں نہ آؤ ان ایسے لوگوں کو ترک کر دو اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تا... یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو کیونکہ وزر چھوڑو چھوڑو کے اندر ساری الفاظ آتے ہیں ساری معنی آتے ہیں تو چھوڑو ان لوگوں کو جو یہ الحدون جو الحاط کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں اللہ کے ناموں میں, میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن کیا ہے اس میں علماء نے مختلف طرح کی چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن یہ ہے کہ اللہ کے نام اٹھا کر اپنے معبودوں پر پردے دینا اپنے خود ساحتا جو لوگوں کے بنائے ہوئے معبود ہیں بندوں میں سے انسانوں میں سے جنوں میں سے یا پتھر درخت ہیں ان کو اللہ کے نام دے دینا اس طرح کے مشرقین مکہ نے آپ کے زمانے کے مشرقی نے کیا کیا تھا کہ اللہ کا نام لات ایک کوئی آدمی تھا جو ہادیوں کو ستو پلاتا تھا اس کو اللہ کے نام سے اس کو لات کا نام دے دیا اور اسی طرح ایک دوسرا ان کا بت تھا منان اللہ کے ناموں میں سے ذکر ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں سے اس کو منا اس کو منات کا نام دے دیا اور اسی طرح ان کا ایک بدھ تھا یا ایک عورت تھی جس کی پوجا کرتے تھے اس کو عزا کا نام عزا کا نام کس سے ہے اللہ کے نام عزیز سے اللہ کے عزیز کے نام سے اس کو بگاڑ کر اس کو وہ نام دے دیا اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں آج بھی دیکھیے آپ اگرچہ بعض اوقات وہ صرف یعنی کہ عربی سے ہٹ کر اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے الوہاب دینے والا ہمارے ہاں کیا نام ہے داتا مانا ہی ہے مانا یہ ہے اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے کہ وہ مالک الملک ہے خزانے دیتا ہے خزانے دینے والا ہے تو ہمارے بھی کسی کو گنج بخش بنا دیا ہے کسی کو گنج بخش کا نام دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اسی طرح یعنی کہ اولادیں دینا یا رازق ہونا رزاق ہونا تو یہ نام اٹھا کر بندوں کو ان کے اوپر رکھ دیے تو یہ ہر دور کے مشرق اور ایمان کافر جو ہے ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے اللہ کے ناموں میں الحاد کے سب سے بڑی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام اٹھا کر اپنے معبودوں کو دے دینا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاظ کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کرنا کہ اللہ کا یہ نام نہیں ہے اور ایسے بھی مسلمانوں میں اسلام کا نام لینے والوں میں ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا صرف کافروں میں سے نہیں کافر تو انکار کرتے ہی کرتے تھے کافر جو ہے آپ کے زمانے میں کافر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صرف اللہ کے نام کو اس کے اقرار کرتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب بعض اوقات آب اللہ سے دعا کرتے ہوئے یا اللہ یا رحمان کہتے تو مشرق کیا کہتے کہ ہمیں ایک اللہ کی ایک معبود کی عبادت کا حکم دیتا اور خود جو دو دو معبودوں کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کا رد کرتے ہوئے ان کا جواب دیتے ہوئے نازر اللہ عبید الرحمان فلاح الما الحسن کہہ دو کہ تم اللہ کے نام سے اس کو پکارو یا رحمان کے نام سے اس کو پکارو ائ اماتد تم جیسے بھی دعا کرو فلاح الاسماء الحسن اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تو کافروں کی بات تھی لیکن کچھ وہ بھی لوگ جو اسلام کا نام لینے والے اسلام کے دعوے دار ہیں انہوں نے بھی اللہ کے ناموں کا انکار کیا اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ کو ہم یہ نام دیں تو یہ نام تو کسی مخلوق کا بھی ہے کسی بندے کا بھی ہے تو اس کا مانا کہ ہم اللہ ہم نے اللہ کو بندے کے برابر بنا دیا یہ شیطانی ان کا فلسفہ جس وجہ سے انہوں نے اللہ کے ناموں کا انکار کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس کے اندر الحاد یہ بھی ہے کہ اس نام کو اس کی حقیقت سے بدل دینا اس نام کو اس کی حقیقت سے بدل دینا کہ اللہ کا یہ نام تو ہے لیکن اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے اللہ کا رحمان کا نام ہے لیکن اس کے اندر رحمان کی صفت نہیں ہے بھائی اگر صفت ہی نہیں تو پھر رحمان کس چیز کا ہے اللہ تعالیٰ کا نام قدیر تو ہے لیکن قدرت تو اس کے اندر نہیں ہے ناود باللہ یعنی اس طرح کی جہالت تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یعنی ناموں کے اندر سے اللہ کی صفات کو ختم کر دینا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد یہ ہے کہ اللہ کے نام ان کی کیفیتیں بیان کرنا اس کے اندر جو صفات ہیں ان کی کیفیتیں بیان کرنا تو یہ مختلف طرح کی جو اللہ کے ناموں کے اندر الحاد ہے تو اللہ ماتباد فی ہی اور چھوڑو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الاحاط کرتے ہیں ٹیڑھا پر اختیار کرتے ہیں اور اصل جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ نام جو قرآن و سنت میں آیا ہے اور ثابت ہے ہم اس پر ایمان لائیں اس کے معنی کو جانیں اس کے اندر جو صفات ہیں اس کو مانیں اور ان کی صفات کو حقیقی معنوں میں لیں اس کی تعویلیں نہ کریں اس کو بگاڑے نہیں اس کی تبدیلی نہ کریں یہ اصل اس کا تقاضہ ہے سعید الرما کامیاملون اللہ نے آخر میں وارنگ اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن کا اختیار کرتے ہیں اللہ ماتے ہیں ان قریب ان کو سیدہ بدلہ دیا جائے گا ماں کارون اس چیز کا جو وہ کرتے تھے اس کے بعد امن خلق نا امت و یادون اب الحق امن خلق اور جن کو ہم نے پیدا کیا امت و یادون ایسی امت ایسی جماعت بھی ہے یہدون اب جو حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں حق پر چلتے ہیں وہ بھی یاد اور اسی کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں اب اسے پہلے ملتی اس سے ملتی جلتی عائد جو ہے وہ بنی سیل کے واقعات میں پڑ چکے ہیں امن قوم منسا امت و یادون حق اللہ نے وہاں پر کیا فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہدون نبی حق حق کے ساتھ ہدایت ہدایت پر چلتے ہیں ہدایت دیتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ابھی ہی اور اسی کے ساتھ وہ عدلانصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں تو وہاں پر تو بنی صحیح کے ساتھ خاص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اگرچہ وہاں پر بھی مراد وہ یہودی نہیں ہے وہاں پر بھی مراد جسلام نے ذکر کیا تھا وہی لوگ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کے بعد رسول اقمہ السّلام کے آنے پر آپ کے اوپر ایمان لائے وہاں پر وہی وہی لوگ مراد ہیں جو صرف اپنی یہودیت پر باقی رہے آپ پر ایمان نہیں لائے اس سے وہ مراد اس سے وہ, وہ لوگ مراد نہیں ہیں اور لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حوالے سے بیان کیا امن خلق نا امتحد اور یعنی کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور بعض روایتوں میں آتا بھی ہے جس کا قطادہ روایت کرتے ہیں بالاغنی البیسان ہادل القوم ہادقوم بےکم مصرحا کہ یہ آیت تمہارے لیے آپ سب سے کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام کو مسلمانوں کو کہ اس آیت سے تم لوگ مراد ہو اس آیت سے مسلمان مراد ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے پیدا کی ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہدایت کے اوپر چلتے ہیں اور لوگوں کے حق کے ساتھ ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان عدل انصاف کرتے ہیں تو ضرورت ہے ایک مسلمان کو ان صفات کو اپنانے کی اور یہ صفات آدمی اسی وقت اپنا سکتا ہے کہ جب اسے قرآن و سنت کا علم ہو پتا ہو کہ حق کیا ہے کہ جب تک حق کی پہچان ہی نہیں ہے حق کو پتہ ہی نہیں کہ حق ہوتا کیا ہے تو کیسے اس کے اوپر چلے گا کیسے اس حق کے حق سے ہدایت حاصل کرے گا کیسے جو ہے اس حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت ان کی رہنمائی کرے گا اور کیسے جو ہے اس حق کے ساتھ فیصلے کرے گا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اس کے اوپر فرض ہے مسلمان کے اوپر اگر چاہتا ہے اس امت میں شمار ہونا ممن اس امت میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھے اللہ کے قرآن و سنت کا علم حاصل کرے اور اس کے اوپر خود بھی چلے لوگوں پر وہ لوگوں اس پر رہنمائی کرے اور اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کرے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی وسلم کی احادیث آتی ہیں ایک عظیم ماحمات امتی قومً الحق کہ میری امت میں سے ایک قوم ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر رہے گا حق پر قائم رہے گا حتیٰ ضلع عی ابن مریم کہ حتیٰ کہ عیسی ابن مریم ناظر ہو جائے اور عیسی ابن مریم کا نزول جو ہے وہ قیامت کے عین پہلے ہے بالکل قیامت کے قریب ہے تو یعنی اس کا معنی کہ قیامت کے قریب تک جو ہے آپ کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے ایک گرو ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور اس طرح دوسری حدیث میں آپ نے کیا فرمایا لاتضرطاع فتم امتی ظاہرین عال الحق کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر حق کے ساتھ رہے گا اور حق کے ساتھ اس کا غلبہ رہے گا لا درحم من خز ان کا ساتھ چھوڑنے والوں سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلا من خالف اور نہ ان کی مخالفت کرنے والوں سے ان کا بگڑے گا حتٰۃم یہاں <السَّعَة> تک کہ قیامت آ جائے اور دوسری بات میں حتٰۃ امر اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کی مراد کیا ہے کہ آپ کا فمان ہے کہ میری آپ کی امت میں سے ایک گروہ ایسا رہے گا قیامت تک جو حق پر قائم رہیں گے اور یہ بہت بڑی حقیقت میں بشارت ہے اس امت کے لیے وہ کس لحاظ سے بشارت اس لحاظ سے کہ اس دین کا سچے اور صحیح معنوں میں ثابت اور قائم و دائم رہنا بخلاف سابقہ دینوں کے کہ سابقہ دینوں میں کیا ہوتا تھا انبیاء کے جانے کے کچھ عرصوں کے بعد ان کے دین بگڑ جاتے تھے اور دین کی اصل تعلیمات مسق اور ختم ہو جاتی تھی کوئی صحیح معنوں میں اس دین پر چلنے والا کو شاد و نادر ہی ہوتا تھا کوئی نہیں ہوتا تھا تو رات انجیل ان کو بگاڑ دیا گیا تو ان کے بگڑنے کے ساتھ ہی تورات انجیل کے اوپر چلنے کے دعو کرنے والے بھی بگڑ ظاہری بات ہے لیکن آپ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گارنٹی دینا انخ نزل نہ ذکر و ان اللہ کہ ہم ہی اس ذکر کو قرآن اور قرآن سے مراد سنت دی ہے اس شریعت کو کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ گارنٹی اس بات کی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین قائم رہے گا اور حق اور ثابت رہے گا اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آج ہم چودہ سو پچاس سال کے بعد آپ کے بعد بیٹھے ہیں اس کے قریب ہمارا زمانہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ سچا اور خالص دین جو اللہ کے ربیع وسلم کے اوپر نادر ہوا تھا آج بھی وہ موجود ہے صرف ضرورت اس کو ڈھونڈنے کی اس کو تلاش کرنے کی یعنی یہ و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ وہ سچا اور خالص دین مر چکا کتابیں بگڑ چکی اور وہ اس دین کی اصل تعلیمات جو ہے اس کو پانا ناممکن تھا لیکن اس قرآن کا صحیح اسی انداز سے جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا قیامت تک باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین صحیح معنوں میں اور اسی انداز سے باقی اور جاری ساری رہے گا جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا اور نہ کہ صرف دین ہی نہ کہ صرف شریعت ہی بلکہ اس دین پر چلنے والے لوگ بھی قيامت تک ہر زمانے میں کوئی ایسا گروہ رہے گا جو صحیح معنوں میں اس دین پر چلنے والے ہوں گے حق پرست ہوں گے یعنی کوئی بھی زمانہ اس امت میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جب کوئی حق پرست نہ ہو چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں چاہے وہ اکٹھے ہوں یا مختلف جگہوں پر ہوں کیونکہ طائفہ کا لفظ یہاں پر جو حدیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک گروہ گروہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ سارے ایک ساتھ ہوں معلوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے کوئی تیسرا کسی اور جگہ پر ہے لیکن سبھی کے سبھی قرآن سنت کے توحید و عقیدہ کے منہج پر ہیں تو وہ سبھی کے سبھی ایک طائفہ ہے ایک گروہ ہے تو اس میں اس بات کی بشارت بھی کہ نہ کہ صرف یہ شریعت اور دین باقی اور قائم و دائم رہے گا جس طرح اللہ نے نازہ کیا بلکہ اس دین پر چلنے والے بھی ایسا گروہ رہے گا جو حقیقت میں اس اللہ تعالیٰ کے سچے دین پر قائم ہوں گے تو جو جس میں اس بات کی مسلمان کے لیے بشارت ہے کہ وہ چاہے تو سچا دین بھی تلاش کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو ایسے لوگوں کو بھی پا سکتا ہے ہر دور میں ہر زمانے میں کہ جو اس سچے دین پر صحیح معنوں میں چلنے والے ہوں اور اس میں ایک دوسرے اور بھی ایک اشارہ ملتا ہے وہ کس چیز کس چیز کا اشارہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جب سچا دین قیامت تک قائم و دائم رہے گا اور دین پر سچے معنوں میں چلنے والے صحیح معنوں میں چلنے والے بھی موجود رہیں گے اس کا معنی کہ پھر کسی پر کو ازر نہیں کسی کا ازر باقی نہیں رہا کہ ہم تک سچا دین نہیں پہنچا خصوصا وہ لوگ جن کو قرآن کا پتہ چلتا ہو جن کو اسلام کا پتہ چلتا ہو جن کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ معلومات کسی لحاظ سے کسی انداز سے بھی کیوں نہ ملتی ہوں چاہے وہ غلط انداز سے بھی کیوں ملتی ہوں غلط پراپیکنڈوں کی شکل میں بھی کیوں نہ ان تک معلومات پہنچتی ہوں پتہ چلتا ہو کہ اسلام نام کا کوئی دین ہے مسلمان, مسلمان ناموں کے اس پر چلنے والے کو لوگ ہیں اور بلکہ اس میں مزید کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں توحید و عقیدہ کے منہر پر چلنے والے ہیں پتہ چلتا ہے اگر کسی کو اور پھر بھی وہ اپنے کفر و شرک پر باقی رہتا ہے باپ زادہ کی اندھی تقریر کرتے ہوئے تو ایسے لوگوں کے لیے کو حجت باقی نہیں ان کا کوذر نہیں تو اس لیے کہ اللہ کا سچا دین باقی ہے قیامت تک اور اس دین پر سچ میں چلنے والے لوگ باقی ہیں تو جس کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک انسان کا فرد بنتا ہے کہ اس سچے دین کو تلاش کرے اور اس صحیح دین پر چلنے والوں کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں پر ہے تاکہ ان کے ساتھ ہو تو اللہ کے فرمان امن امن خلق را امت ہوں یادون اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت ہے کہ یہدون اب جو حق کے ساتھ ہدایت پاتے ہیں ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں و بھی عدل اور اسی کے ساتھ وہ عدل انصاف کرتے ہیں یعنی اپنے قول و عمل میں ہر لحاظ سے اللہ کے سچے دین پر چلتے ہیں ولدین کرد و بھی آیاتینہ سنسدر اس حق خلاف اس حق کے خلاف چلنے والے اس کو جٹلانے والے اس کا انکار کرنے والے وہ کون ہے ان کے لیے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ولدین کردب و بھی آیاتینہ اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلا ہے ہماری ایتوں کو سنستر جو ہم اللہ ماتا کہ پھر ہم کو ان کی رسی ڈھیلی چھوڑیں گے ان کو ہم ڈھیل دیں گے ان کو ہم بہلت دیں گے من منحیث لا عالمون جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ ہوگا اور استدراج کا معنی کیا ہوتا ہے استدراج کا مانا کہ کسی کو آہستہ آہستہ تدریجن اس کو پھنسانا اس کو آہستہ آہستہ پھنسانا اور پھنسانے کا مانا کہ اس کو ایسی جگہ پر لے جانا جہاں پر اس کو جا کر صحیح مار ماری جا سکتی ہو اور یہ عموماً جو ہے بعض اوقات جنگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اچھا کمانڈر ہے بہت ذہین قسم کا اور دیکھتا ہے کہ اس کی فوج اتنی طاقتور نہیں ہے اس کے پاس اتنا اصلہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج کا جو سامنے ہے اس کا مقابلہ کر سکے اور خصوصاً اس کھلے میدان میں تو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے دشمن کو وہ پھنساتا ہے اس کو ایسا ایسا اپنے پیچھے لاتا ہے حتیٰ کہ اس کو ایسی جگہ پر لے جاتا ہے کہ جہاں پر دشمن کو پھنسا کر اس کو صحیح مار مار سکے یعنی فرض کرو اگر کھلے میدان میں اس کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو ایسا ایسا جیسے ہو... اور پھنسانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوج کو اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس دشمن کے آگے بھاگنا شروع کر دو دشمن سے یہ سمجھے کہ ہم, آ... ہم سے یہ شکست کا بھاگ رہے ہیں تو دشمن کیا کرے گا ان کے پیچھے آئے گا تو جب پیچھے بھاگیں گے تو ان کو بھگا کر ایسی جگہ پر لے جانا کسی ایسی وادیوں کے اندر لے جانا کہ جہاں پر جا کر اس کو صحیح مار ماری جا سکتی ہو اور صلاحد الوبی رحمۃ علیہ کے بارے میں کہ جو کہ عیسائیوں کے خلاف سلیبی جنگوں میں سب سے بڑا ان کا کردار رہا ہے اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ چھٹی ساتھ ہجری میں ان سالوں میں کہ جب کہ اسلام بالکل ختم ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے ذریعے اس دوبارہ سے پھر سے اسلام کو کھڑا کیا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس کے اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے اور مقابلے میں عیسائیوں کی فوجیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی تو عام کھلے میدانوں میں اتنی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا تو کیا کرتے ان کو پھنسا کر ان کو ایسا ایسا اس انداز سے بھگا کر ایسی جگہوں پر لے جاتے کہ جہاں پر جا کر ان کو صحیح مار ماری جاتی تو یہ ہے استدراج تو اللہ تعمت ہے کہ ہم ان کافروں کو ان جھٹلانے والوں کو استدراج کریں گے ان کو ایسا ایسا پھنسائیں گے ان کو ایسا ایسا کھینچیں گے اپنی پکڑ کی طرف اپنی اکوبت کی طرف منحص الم جہاں سے ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں وہ چیز طرح کے وہ فوج جو بھاگنے والے بھاگنے والوں کے پیچھے آ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں ایسی جگہ پر پھنسانے لے جا رہے ہیں کہ جہاں پر مار پڑنے پڑنے والی ہے تو ایسی اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو بیمانوں کو کافروں کو پھنساتا ہے اللہ کے پھنسانے کا انداز کیا ہوتا ہے وہ جس طرح ہم اسی صورت میں پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالی جب وہ قوم کوئی قوم بھی اللہ کے آتوں کو جھٹلاتی ہے اللہ کے نبیوں کا انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے ان, تو ان کو طرح طرح کی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں اللہ کے نبیوں کو جھٹلا کر اللہ کے ساتھ کفر کر کے ہم بڑے کامیاب ہیں تو جب وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر اچھی طرح ان پڑے ہوتے ہیں اور مسیح میں پڑے ہوتے ہیں اس وقت اچانک پھر اللہ کی طرف سے آزاد آتا ہے تو یہ اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کو ان کو پھنسانے کا انداز ان کی رسیح ڈھیلی چھوڑنا اسے ماتا اللہ تعالیٰ سناسترج ہوں ان کو ہم پھنسائیں گے اس انداز سے لا ال جہاں سے ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا روزیوں کو ان کے دیوارے کھولیں گے ان کو فتح نصرت دیں گے غلبی ان کو دیں گے وقتی طور پر کہ جس سے کیا ہوگا کہ وہ غرور میں آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑا اچانک ان, ان کے اوپر آئے گی وہ اللہ ماتا کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں ان کو مہلت دیتا ہوں عملہ یملی ڈیل دینا مہلت دینا ان کو مہلت دوں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس کو ہم جب بعض اوقات نہیں سمجھتے تو پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کیوں پکڑ نہیں کر رہا سیریا کے یا مختلف علاقوں میں ہم جو ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پہلی تاریخ کی بات نہیں ہے تاریخ اس طرح کے واقعہ سے بھری پڑی ہے اور یہ تو چند سال کا واقعہ ہوگا آپ کو تاریخ دیکھیں کہ دسیوں سالوں کے بعض اوقات تاریخ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو دسیوں سالوں تک بلکہ بعض اوقات من کہیں زیادہ اس کو یہ ڈھیل دیئے رکھی فرعون کتنے سالوں تک بنی سید پر ظلم کرتا رہا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے وہ مریلا ہوں ان کو ڈھیل دوں گا ان کو مہلت دوں گا لیکن کیا ہے ان نقیدی متین کہ میری چال بڑی زبردست ہے میری چال بڑی زبردست ہے کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پہچانتا ہے کہ اللہ کی چال کس کا زبردست ہے تو دشمن سمجھتا ہے مخالف کافر سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں میرا غلبہ ہے میرا میں جو کچھ چاہتا ہوں کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کہاں سے آنے والی ہے تو اسی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے رسی کھلی چھوڑتا ہے ان کو ایسا ایسا پھنساتا ہے حتیٰ کہ کیا ہے ان نہ قیدی متین اللہ ماتا ہے کہ پھر جب پکڑ آتی ہے تو پھر میری چال میری پکڑ بڑی زبردست ہوتی ہے اور اسی چیز کو اللہ کے ربیع صاحب نے حدیث محنت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ علیہم علیہ ان اللہ علیہ کہ بے شک اللّہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے حتٰ ادا اخدا ہوں لمبی فلت ہوں ڈھیل دیے رکھتا ہے لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر اچانک آتی ہے انداز سے آتی ہے کہ اس کا چھوٹنے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا اور اسی صورت میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فلم کروب ہی فتح علیہ البا وکلشی کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو جو دین دیا ہوتا ہے جو شریعت ان کو دی ہوتی ہے اس کو بلاتے ہیں علامات ہر طرح کے دروازے کھول دیتے ہیں حتائید فرح ہوں جب ان چیزوں کے مزے میں پڑتے ہیں مستی میں پڑ جاتے ہیں ماں ان کو جو ملا ہے اخد نہ بغتا پھر اچانک ہماری ان کے اوپر پکڑاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسے بےمان و دالموں کے ساتھ اس دنیا کے اندر ان کا اس کا اللہ کا طریقہ ہے چی کہ کے آخرت میں جو ان کی پکڑ ہونے والی ہے اس کے بعد ماتا اللہ تعالیٰ اولمیہ تفک کروں ماں جنہ اولمیہ تفک کروں کہ ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا ما اب صاحب ہم جنا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے کون <coughs> سا ساتھی <سؤال> رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کیوں فرمایا کیونکہ مشرق کافر آپ کو طرح طرح کے تانے دیتے ان میں اس میں ایک تانا یہ بھی تھا کہ یہ مجنون ہے اس پر جادو ہوا ہوا ہے اس کو جلد لگے ہوئے ہیں اور جو مجرور ہو جس پر جادو چلا ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے اس کی کوئی بات بھی کو اس کی حرکت بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہے گا کبھی کوئی حرکت کرے گا کبھی اس کے خلاف حرکت کرے گا تو یہ مجنون کہ جس پر جن چھائے ہو جن لگے ہو اور جادو یعنی کہ جس پر سیب جادو کے سایہ ہو اس کے اس چیز کے گرفت میں ہو تو وہ آدمی اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا نہ اس کو اپنے اپنے ہوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہاتمات اب علم اتفق کروں کہ ان لوگوں نے ان کافر ظالموں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا کس بات پر کہ ماں باح بہم جنا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے کوئی جن نہیں لگے کو پاگل پن نہیں ہے انہوں اللہ نذیر مبین بلکہ وہ تو کھلے طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے ہوا نہیں ہے وہ اللہ مگر نظیرانے والا اللہ کے عذاب سے مبین کھلے طور پر اور کھلے طور پر ہونے کا معنی کہ بالکل اس انداز سے کہ جس میں ہر چیز ایسے ہو کہ جیسے ایک سامنے عذاب نظر آ رہا ہو اس لیے آپ نے سفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب لوگوں کو دعوت دی تو کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں جو برہنا ہو نذیر العریان عربوں میں کیا ہوتا تھا عربوں میں ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ پر کسی قوم قبیلے پر کوئی بہت بڑا خطرہ ہو کو حملہ ہونے والا ہو کسی فوج کی طرف سے کسی قوم کی طرف سے اور جس کو پتہ چل جاتا ہے اس چیز کا وہ کیا کرتا اپنے کپڑے اتار کر کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا کپڑے اتار کر کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو پکارتا اور ان کو پکار کا سبھی کو اکٹھا کر کے ان کو ڈراتا کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر آفت آنے والی ہے تمہارے اوپر فلا قوم حملہ کرنے والی ہے اس کو کہتے ہیں نذیر اور عوریان کہ برحف بالکل برہنا ہو کر اور برہنا ہونے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ خطرہ جو ہے وہ سر سے بڑھ چکا ہے اس حد تک آگے آ چکا ہے کہ اب جو ہے فوری طور پر نہ کھڑے ہوگے تو تمہاری تباہی ہے تو اس لیے آپ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جب لوگوں کو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی اور ایک ہی ای قبیلے کو ایک ایک خاندان کو آپ نے بلا کر یا بنو فلان یا بنو فلان ان کو ایک ہی ای قبیلے کو بلا کر تو آپ نے کہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جس طرح کہ کو ننگا ہو کر تمہیں کو ڈرا رہا ہو کہ تمہارے تمہیں اللہ کے عذاب تو لوگ تو تم کو ڈراتے ہیں دنیا کی کسی فوج لشکر سے میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں تو اللہ سمات عوام میں اتفاق کروں کہ ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ایسی باتیں بتانے والا ایسی باتیں کہنے والا کہ وہ ہے کو پاگل ہے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سور دوسری سور میں کیا فرمایا ہے علی عید واحدہ کیا لوگوں کو زیادہ باتیں نہیں ہیں میں تم کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں میں تم کو صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ کیا ہے ان انتقوم و فرادہ کہ تم اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر اپنے تعصبات کو بالا طاق رکھ کر اپنے تعصبات سے نکل کر اپنی قومیتوں کو اپنی جاہلیتوں کو چھوڑ کر یہ مانا عموم اللہ, اللہ کے لیے خالص ہو کر کھڑے ہو مسنع و فرادا اکیلے اکیلے دو دو اور پھر تم متفق کرو پھر غور و فکر کرو ماں ب صاحب کو منجنہ کہ تمہارا ساتھی یعنی آپ سر سمجھو ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے یعنی صرف یہ تمہارے تعصب تمہاری انا کی تمہاری ہردرمی کے یہ صرف معاملات ہیں کہ جو تم آپ کو کبھی مجنون کہتے ہو کبھی پاگل کہتے ہو کبھی شاعر اس طرح کے لقب دے رہے ہو بات یہ نہیں ہے اگر تم کھڑے ہو کر کبھی سوچو فکر کرو ٹھنڈے دل کے ساتھ اور تأثباتے ہٹ ہٹ کر ان چیزوں کو چھوڑ کر تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے آپ تمہاری خیر و بھلائی کے لیے آیا ہے وہ مجنون اور پاگل نہیں ہیں انہوں اللہ نذیر اللہ کمبین آداب اسے آدمی کیا فرمایا کہ یہ تو صرف اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے ڈرانے کے لیے آیا ہے سخت آداب سے پہلے تو یہاں پر بالحمۃ اوللم تفق کروں کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ما ب صاحب کو مل کہ تمہارے ساتھی کو, کو جنون نہیں ہے کہ جو تم آپ کو پاگل مجنون کہتے ہو ایسی باتیں نہیں ہے انہوں اللہ نذیر مبین یہ تو تم کھلے طور پر ڈرانے اور اللہ کے آداب سے بچانے کے لیے آیا ہے اولمین دروفی ملکوت نے وی دیکھا آسمان و زمین کی ملاقوت میں اور ملکوط سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اس میں عدمت کے نشانیاں ہیں سورج ہے کہ جو ہر صبح نکلتا ہے اور شام تک اپنے پورے پورے یعنی کہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے رات ہے ستارے ستاروں سے آسمان بھر جاتا ہے چاند نکلتا ہے کہ جس کی روشنی اور یہ پوری کائنات اس انداز سے چل رہی رات اور دن آ جا رہے ہیں ہوائیں چل رہی ہیں سمندر بہ رہے ہیں یہ پوری اللہ کی مخلوقات اولیمین درو کیا دیکھتے نہیں اللہ کی مخلوقات میں اللہ کی بادشاہتوں میں ملکوت سماوات والا آسمان و زمین کی بادشاہتوں میں مما خالق من شعیع <شَيْء> اور جو بھی کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس چیز کا کیوں حکم دیا کیونکہ اللہ کی ان مخلوقات میں غور و فکر بھی انسان کو بلکہ غور و فکر نہیں بلکہ اس یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف اس کو پھیرنے اور لوٹانے والی ہے جو اللہ کی توحید کا سبق اس کو دینے والی ہے اور اسی لیے اسلام سے پہلے بھی جب کو وہی نہیں تھی لوگوں کے اندر جہالت تھی یعنی عربوں کے اندر جہالت کیا اس میں اس وقت بھی جو عقل مند لوگ تھے اگرچہ ان کے پاس کوئی وہی رسالت نہیں تھی پھر بھی کہتے کہ یہ آسمان جو ستاروں سے بھرا پڑا ہے سورج اور چاند اس کے اندر چل رہے ہیں اور یہ زمین کہ جس کے اندر پہاڑ یہ سارا کچھ ہے یہ سمندر جس کی موجیں اٹھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں کس بات کی دلیلیں ہیں اس کے خال ان سبھی چیزوں کے خالق مالک ہونے کے دلیلے ہیں ان کو چلانے والے کے دلیلیں ہیں کہ کوئی ان کو چلانے والا ہے تو یہ لیے ماں تعالیٰ تعالیٰ اولم یا کیا نہیں دیکھے لوگوں نے فیملی کو سماواتی والا آسمان الدمین کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیتیں ہیں وہ ماں خلاق اللہ شعیع اور جو بھی کچھ اللہ نے پیدا کر رکھا ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتے اگر اسی پر غور و فکر کر لیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان مارفت ہو جائے اللہ کی توحید کا سبق مل جائے وہ انآسا رباج رحم اور اگر یہ مانتے نہیں تو ان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ کہ ممکن ہے کہ ان قطار باجل ہوں کہ مرنے کا وقت ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہو ان کو اس بات کی فکر بھی نہیں کہ ہم لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم بھی جانے والے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان کی موت شاید قریب آ چکی ہو اور موت اگر قریب آ چکی ہے وقت اگر آ چکا ہے تو پھر کب یہ کبھی ایمان لیں گے فبی عی حدیث ہوئی اومین تو اس کے بعد بھی اب بھی اگر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد پھر کب کس چیز پر ایمان لائیں گے دوبارہ دیکھیں آج کہتے ہیں